السلام عليكم الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا صدق الله العزيم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من بسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین ان آیات سے متصل پہلے کفار کا مرنے کے بعد کی زندگی پر جو اعتراضات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی اور ان کا جواب دیئے اس کے بعد اشار فرمایا کہ ان لوگوں کی کٹ ہجتی دیکھ کر ایمان والوں کو کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے دائی کا کام جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنا نہیں دو چار دفعہ کسی کو کہا اور اس کے بعد فورن سرٹیفائی کر دیا کہ یہ بندہ جائے یہ تو جہنمی ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے اور یہ وہ دور ہے جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراج ہوئی اور اس میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لاگ بھگ اسی پچاسی چھیاسی آدمی مسلمان ہوئے تھے اس وقت کسی کو کافر کہہ دینا جہنمی کہہ دینا کسی کو کچھ معلوم نہیں ربو کو رب اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سیف اللہ بننے والے تمہارا کام یہ نہیں دائی کو اس معاملے میں بڑے صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اپنی دعوت کی بنیاد پر کہ چونکہ میں اب تبلیغ کر رہا ہوں اور اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں جس کو چاہوں میں کلمہ نصیب کروں جس کو چاہوں اس کو بدوا دے دوں اس کو کلمن نصیب نہیں ہوگا یہ جہنمی ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا تمہارا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تمہیں جو کام سونپا گیا ہے وہ کام کرو اور مارش اللہ کا وکیلا ہم نے آپ کو کوئی داروگہ نہیں بنا کر بھیجا آپ کو ہے داروگے کو چن کر آدمی دیے جاتے ہیں حوالہ دار جس کو کہتے داروگا کہتے کہ صاحب یہ آپ کو سو آدمی اور یہ سو آدمی آپ نے جیل میں پہنچانا ہے ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنے ملین جنت میں لے کے آنے یہ ایک آدمی بھی نہ آئے یہ آپ کا ہیڈیک نہیں نہیں آپ کا کام ہے دین پہنچانا مالکل بلا وہ والے الحساب جنتی کون ہے جہنمی کون ہے ہم دیکھ لیں گے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ایک دینی جماعت کے لیے ہمارے یہاں دیکھے داد دن مولوی صاحبان ممبر پر جنتی اور جہنمی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیا کرتے فلاں کافر ہے اور فلاں پھر اتنا بڑا کافر ہے باقاعدہ اس کی لائن اینڈ لینگ اور اس کی ہائٹ بھی بتاتے ہیں میٹر بھی ان کے پاس ہیں کس قسم کا کافر ہے یہ کام دینی جماعت کا نہیں ہے ایک دیندار آدمی کا نہیں وکلیہ احبادی یقول اللہ احسن میرے بندوں سے کہو کہ اچھی بات کر اب ان میں سے کسی نے کہہ دیا ہوگا فلاں آدمی جہنمی ہے نبی سے آ کر اس طرح مجادلہ کرتا ہے اور مناظرہ کرتا ہے اور متھا لگاتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کتنی کہ ریش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ماتھا شک ہوا غزل عہد میں خالد ابن ولید سبب بنے رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کا جب ماتھے سے خون بہ کے آپ کے چہرے پہ پھیلا اور آپ نے ہاتھ مارا تو پورا چہرہ رنگین خون بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے چہرے کو لہنان کر دیتی اللہ تعالیٰ نے مدافت کی لئے اللہ کا مینالام اس کام میں آپ کا کوئی دخل نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرے ان کو عذاب دے یہ اللہ کا فولیو ہے اس میں آپ انٹرفیئر مت کریں اور وہی خالد ابن ولید اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اور ان کے ہاتھ سے تلوار لیتے اور سیف اللہ کا لقف پاتے تو نبی تک کوئی حق نہیں دیا ہے کہ اس کرائسس کی حالت میں بھی نبی کسی کو بدوا دے دے یا کسی کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ جہنمی ہے نئی سلا کا مینل شیون اس معاملے میں آپ کا کوئی ادھکار نہیں آپ کا کام ہے آپ ہدایت پہنچائیں فرمایا الناس ہو معذن کا معاذن بلفا لوگ دھات کی طرح ہیں جیسے سونے اور چاندی کی دھات ہوتی اور یہ بڑی ڈیپ ہوتی باہر ہو تو یہ ریت میں ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو پھر اکٹھا کرنا پڑتا ہے پھر کو کتنے مراحل سے گزار کر یہ جو سونے کی اینٹ دیکھتے نا آپ نائن والی یہ بڑی مشکل سے بنتی یہ بنی بنا ہی نہیں نکلتی ریت چھاننی پڑتی ہے پھر گرم کرنا پڑتا ہے پھر کون سا ایسا ڈالنا پڑتا ہے پھر جاس جا. و معادن لوگ بھی اسی طرح دات کی طرح ہوتے ہیں ایک بندے کے اندر سے سونا نکال کے اسے ایند بنا دینا بڑا مشکل تھا نبی کو تیرہ سال لگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کو عمر فاروق بنانے میں نبی کو تیرہ سال لگے ہیں. بندے کے اندر سے جا کے جیسے کان لگاتے ہیں آپ سونا نکالنے کے لیے بڑے ڈیپ جا کے آپ کو وہ ملتا ہے تیل ہے وہ بڑے نیچے جا کے آپ کو ملتا ہے اسی طرح جو جتنی قیمتی دھات ہوتی ہے وہ اتنی ڈیپ ہوتی ہے. پانی آپ دو چار میٹر کہیں کھو دیں نکل آئے گا بہت سارے علاقے تیل آپ کو نہیں ملے گا پیٹرول دو چار میٹر پہ آپ کو نہیں ملے گا اس کے لیے آپ کو تھاؤزینڈ میٹر نیچے جانا اسی طرح جو جتنا سوچ سمجھ کے آئے گا بڑے اندر سے جا کے نکالنا پڑے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی وہ اتنا زیادہ کارآمد ہوگا ان نشان ہوں شیتان تو ان کے درمیان فساد ڈالنا ہی چاہتا ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ کمیکیشن کا رابطہ ہے اس کو توڑ دے تمہارے درمیان جب ایک آدمی کو آپ کوئی بات کہتے ہیں اور وہ نہیں سنتا آپ کی بات کوئی آگے سے کوئی دلیل دیتا ہے اور آپ اس کو فورن سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں جہنم کا تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کے ساتھ کمیکیشن ختم کر دیا اور آپ نے اس کو فائنل جو ہے وہ انفٹ کر دی جنت کے لیے انفٹ ہے یہ بند کچھ ضرورت نہیں رہی جب کسی کو لا علاج کر دیتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جب منجی لے جاؤ اب بابا جی جو کھانا خان چاہتے ہیں ان کو کھلاؤ کوئی پرہیز نہیں کوئی کچھ نہیں تو آپ کسی آدمی کو لا علاج کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو مرضی ہے کرے جنت میں تو یہ جا نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کی مور لگ گئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے شیطان چاہتا کہ رابطہ توڑ دے حضرت خالد ابن رضی اللہ تعالیٰ سے کتنا نقصان پہنچا ہے ستر صاحبہ شہید ہوئے بڑے جیت صحابہ حضرت ہمزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہی میں اور اس کا جو اس شکست کا جو فزیکل شکست نظر آتی تھی ایک خاص امپیکٹ پڑا ارد گرد کے قبائل پر اس کے باوجود جب خالد ابن نے ولید رضی اللہ تعالی تشریف لائے ہیں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اتنے جلدی اٹھے کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ آپ کی چادر میں پھنس گیا اور آپ لڑکڑا گئے اور آپ نے فرمایا کہ مکے نے آج اپنا جگر اگل دیا ہے یہ نہیں فرمایا اس کی وجہ سے میرا چچا شہید ہوا لے جاؤ الٹا لٹکا دو فلاں کر دو ڈی کر اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی دیر کرو گے تم تو بڑے عقلمند آدمی اس کا مطلب ہے کہ دائی کو دل کے اندر داغ نہیں رکھنا چاہیے اگر اس کا دل ایسا کہ جس سے کینا جاتا نہیں اور وہ کسی کے دعوت کو رد کرنے کو اپنی ذات پر حملہ سمجھتا ہے ایک پرسنل ایم بنا لینے والا آدمی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا وہ کر سکتا جس کا سینہ کھلا ہوا جہاز کے عزیز کو قتل کر دینے والا بھی جب پلٹ کر دین کی طرف کا تو وہ سینہ کھول کے ساتھ پچھلے داغ دھلے ہوئے ہیں اسی لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سوتا ہوں تو میرا سینہ صاف ہوتا ہے ایک صاحب کو آپ نے وسیعت کی تم اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو میرے ساتھ جنت میں اسی انکلیو کے اندر جیسے پاسخانے کی ہوتی ہے امبیسیز اینكلو ہے اس میں ساری امبیسیاں ہوتی ہیں فرمایا اگر تم اس انکلیو کے اندر جگہ لینا چاہتے ہو جہاں نبی نبی ہے میں بھی انہی ہوں حضور فرماتے ہیں میں بھی اسی میں ہوں گا تم بھی اگر اس انکلیو کے اندر چاہتے ہو جگہ تو رات کو سونے سے پہلے سینہ صاف کر کے سویا غل نہ ہو تمہارے سینے میں ولافی کو لو اے اللہ کسی ایمان والے کے بارے میں ہمارے سینے میں کوئی غل نہ کوئی کینہ نہ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوائے کہ تم دونوں کے درمیان ناراضگی ہو جائے اور دعوت رک جائے وہ تو چاہتا ہے جڑ کاٹ دے دعوت صلح حدیبیہ جب ہوئی تو کیوں کہا فتح کا فتح وہ جو پیپر پہ شرائط لکھی گئی تھی اس کو اگر دیکھا جائے تو مسلمان بڑے دب کے صلح کر رہے تھے کہ جی جو کافر مسلمان ہو جائے گا مسلمان ہو, گا مسلمان ہو کے مکے سے مدینہ جائے گا ہم کافروں کو اسے واپس کر دیں اور جو مسلمان کافر ہو کے مکے آئے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے مسلمانوں کو سامنے نظر آتا ہے کہ جی یہ تو عجیب سے چھ ہے یعنی yani ان کی فیور میں جا رہی ہے اور بھی دیگر چھ اسی طرح اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس جائیں گے اگلے سال آئیں گے اور اتنے دن رہیں گے آپ تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا فتح اللہ کا فتح مبینہ یہ فتح کیا ہے اللہ نے دروازہ کھول دیا کمیکیشن کا اور تبلیغ کا ہے نا آپ کے پاس نظریہ ہے اب آپ کو امن حاصل ہو گیا ہے اب بسم اللہ کرنے اور بیج لگانا شروع دو سال لگے ہیں دو سال کے بعد دس ہزار کا لشکر لے کر گئے ہیں اور اللہ نے کیا فرمایا الله انا انہ فتحنا فتح کا مبینا لو نفی دینا جا پھر فوجوں کی فوجیں آ رہی زور کی نماز میں دو سو آدمیوں کا ڈیلیگیشن آیا ہے اصر کی نماز میں اس قبیلے کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے مغرب کی نماز میں اس کا ہے فوجیں آ رہی ہیں کیا تبلیغ اثر دعوت کا کھل گئے تو تو چاہتا ان نہ شیتانہ کم بہین ان شیطان کان علسان دا مینا اور وہ کوئی چھپا ہوا دشمن تو نہیں ہے نا تو کھلا ہوا دشمن تمہیں کوئی شک تو نہیں اس کی دشمنی میں تو باقاعدہ چیلنج دیا ہے اور اگلے رکو کے اندر اللہ نے اس کو کوٹ کیا کہ کیا مکالما ہوا اللہ اور اس کے درمیان ربو کو مالام و بے تمہارا رب تمہیں اچھی طرح جانتا ہے کون جنت کے دروازے کو ہاتھ لگا کے پلٹ کے جہنم میں چلا جائے گا اسے یہ بھی معلوم کسی کو اپنے امال پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ماں تو یہ حالت ہے کہ نبی بھی یہ کہتے ہیں وہ آدھیلنی بے رحمت کفی ہے باد فرمایا میرے عملوں کی وجہ سے مجھے صالح لوگوں میں داخل فرما می پر اپنی رحمت سے مجھے بھی سالے لوگوں میں لکھ نبیوں کا حال ہے رب آلامو بے کم تمہارا رب تمہیں خوب جانتا خوب تم سے واقع اسی طرح فرمایا اس نے جب تمہیں زمین سے بنایا تو اسے معلوم تھا تمہیں جانتا تھا واقف تھا تمہارا آج واقف نہیں ہوا دنیا تم سے آج واقف ہوئی ہے رب نہیں رب تو تم سے اس وقت بھی واقف تھا وحز ان تم آ جن تم جب تم اپنی ماں کی رحم کے اندر جنی اس وقت بھی وہ تم سے واقفا کم اپنے آپ کو پر ازگار بیان مت کیا کر ایڈورٹیزمنٹ مت دو کہ تم نے اور تم جنتی اور باقی لوگوں کا کوئی پکا پتا کوئی نہیں فلاح تو شکم ہو آلہ می تقا وہ خوب جانتا ہے کون کتنا تکوے والا ہے اگر یہ تھوڑی سی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے تو یہ کسی نے رکھا ہوا تمہارے اس وجہ سے اس آدمی کو اپنی ذات پہ غرور آ جائے میں بڑا نیک دنیا کیا کیا کر رہی اور میں کیا کر رہا رات کو کھڑا اسے خیال آ گیا دنیا ساخت ہوٹلوں میں ایاشی کر رہی اور دیکھو میں رب کے سامنے کھڑا ہوں میں کتنا نیک ہوں اس سے بہتر تک وہ سو جاتا نہ عبادت کا کمال اس میں نہیں ہے کمال اس میں ہے جس نے سامنے کھڑا کیا ہوا اگر ڈی سی کے دفتر میں کوئی نہیں جا سکتا تو رب کے دربار میں خود کیسے حاضر ہو سکتا جب تک کہ ادھر سے دروازہ نہ کھولے جب کہ اس طرف سے ایزن نہ ہو یہ تو اس کی محبت ہے کہ اس نے تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے ہر سجدہ دیکھیں رکوع ایک ہے سجدے دو سجدے سے بھی کام چل جاتا ہے. اگر ایک رکوع سے چل جاتا ہے تو ایک سجدے سے بھی چل جاتا ہے. دوسرا سجدہ اس پہلے سجدے کے شکر کا نظر ہے اللہ تیرا شکر تیرا ہے تیرا احسان ہے تھی مجھے سجدہ کرنے کی توفیق عطا کی یہ لے اس کے بدلے میں ایک اور سجدے شکر ہے دونوں سجدے فرض ہے الگ الگ فرض ہے تو اصل کمال اس کا ہے ایشا یار ہم کم اگر چاہے گا تو تم پر رحم کر دے گا آشا یو ازب قوم اور اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا نیک امال کا ہونا بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو چیک نہیں کیا جائے آپ جا کے پانچ سو کا یا ہزار کا نوٹ دیتے ہیں وہ مشین پہ رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ جیلی ہے یا صحیح. اگر پروردگار تمہارے اعمال کو چیک کرنے کا اختیار استعمال کر لے بینک والا کیشئر نہ چیک کرے تو نہ چیک کرے پکڑ کے رکھ لے چاہے تو مشین پہ رکھ کے چیک کرے آپ اسے نہیں کہہ سکتے نہ بھائی صاحب چیک نہیں کرنا ہے رب چاہے تو رب ویسے ہی قبول کر تم پر رحم کرنے پہ آئے تو فرشتہ کا اتنی نیکی اللہ کا اتنی نیکی اتنی نمازیں ٹھیک ہے اتنی نمازیں اتنے نماز نماز روزے ٹھیک ہے اتنے روزے اتنے حج ٹھیک ہے اتنے حج اللہ قبول کرتا چلا جائے اگر اللہ تعالیٰ کہے گا چاہے ایک نماز اس کی ذرا لگا کے چیک تو کرو پھر مسئلہ بن جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشا مر گئی اس بندے کی ماں جس کو اللہ نے جس کے امال چیک کرنے شروع کر تو آپ نے پلٹ کے فرمایا اللہ کے رسول اللہ نے وہ جو فرمایا ہے اس کا بڑا آسان حساب ہوگا تو اے نبی وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدیق کی بیٹی وہ یہ ہے کہ یہ نامہ مال میں یہ ہے کہ اتنی نماز اور اللہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اتنی نمازیں کہہ دے اتنے روزے اور اللہ کہتے ٹھیک ہے اتنے روزے اگر اللہ نے انہیں چیک کرنا شروع کر دیا بندے کی ماں مر گئی جیسا جیسی نماز اللہ کو مطلوب ہے اگر وہ اس کرائیٹیریا پہ رکھ کے اس کو چیک کرے گا تو کسی کی قبول نہیں وہ در گزر کر دے ٹھیک ہے پڑی تو ہے نا جیسے بھی اللہ یہ اگر وہ چاہے عذاب دینا چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے تمہارے امال رستہ نہیں روک سکتا وہ صرف تمہاری نیکیاں چیک کرنا شروع کر دے بدیاں چھوڑ دے صرف نیکی کو چیک کر دے ان کی چھانٹی کرنی شروع کر دے نیکیوں کو رد کرتے دیر نہیں لگتی صحیح کے اندر متفق نالیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پر وردگار ایک شہید کو کھڑا کرے گا کتاب کے لئے. اپنی نعمتیں گنوائے گا جناب میں نے تو آپ پر یہ احسان کیا یہ یہ, یہ چیزیں آپ کو دی اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں تو نے میرے اوپر یہ نام کیے تو جناب پھر آپ نے کیا کیا اے اللہ میں نے تیری خاطر گردن کٹا دی کٹیر گردن تیری راہ میں شہید ہو گیا اور میا کا تھا جھوٹ کہتے فرشتوں نے عمل لکھا ہوا شہادت فرشتوں نے شہادت لکھی ہوئی ہے نامہ امال میں شہادت ہی ہے لیکن وہ جو نیتوں کا اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے دیکھیں فرشتے نیت نہیں جانتے فرشتے کا کام ہے جو کیا ہے وہ لکھے رشتہ نیت نہیں جانتا نیت وہ جانتا ان عالی بم سینے کی بات وہ جانتا ہے تفعلون جو کرتے ہو وہ کرام کاتے بین جانتے انہوں نے لکھ لیا شہید ہو گیا تیری راہ میں لڑتا اللہ تعالی کے پاس اس آدمی کا نیتوں کا ریکارڈ ہے مارے گا جھوٹ کہتے ہو تھا کا تجھے بڑا بہادر کہا جائے بندے کی نیت ہو جاتی ہے کبھی خیال آگیا میں مر جاؤں گا تو پھر بعد میں اخبارات میں آرٹیکل لائیں گے میرے نام پر ہو سکتا ہے نشان حیدر بھی مل جائیں پھر ٹی وی پر موئین حیدر میرا نام لے گا موئین اختر یا تو پھر وہ شریف آئیں گے اور میری شان میں پھر قصیدے دے پڑھیں گے بندہ بندہ ہے نا جری قیل اور وہ کہا جا چکا میں کسی کا حق مارتا نہیں جس نیت سے تو نے کیا تھا تیری بڑی مشہوری ہے بچوں کی نصاب کی کتابوں میں تیرا نام شامل کر دیا گیا پیچھے بڑی تیری واہ واہ ہوئی ہے اور بس اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گسیت کے جہنم میں ڈال یہ ہے واللہ سری الساب اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگ فضل کر دے وہ اسی لیے تو کہتے نا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا جائے گا کہ آپ اللہ سے سفارش کریں گے حساب کتاب شروع کرے اللہ تعالیٰ یہ پیچھے سے چلتا ہے گادم اسلام سے لوگ وہ اگلے کو ریفر کر دیں گے وہ اگلے کو ریفر کر دیں گے ہر نبی اپنی کسی لغز کو گنوائے گا کہ میں کس منہ سے جا کے اللہ سے سفارش کروں گا حساب کتاب کروں اس کا مطلب میں بہت پاک صاف ہوں اور اگر اللہ نے میری وہ فائل منگوا لی وہ جو میں نے قتل کی یا مکہ مار کے قبضے کو مار دیا تھا میں نے اللہ کو حق حاصل ہے اگر سپریم کورٹ ان بندوں کو چھوڑا ہوا دوبارہ ریویژن پٹیشن قبول ہو سکتی ہے دوبارہ کے لیے کیس ری اوپن ہو سکتا ہے تو اللہ بھی کر سکتا اگر کسی بندے نے گنا کیا گنا سے توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول کر لی بعد میں اس بندے کو وہ گنا یاد آیا اور پھر وہ لطف لینا شروع ہوگا آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اللہ توالی دوبارہ ری سٹیٹ کر دیتا اس کو اب اسے لطف آنا شروع ہو گیا ہے اس گنا کے اندر لکھ دو اس کو دوبارہ دوبارہ اس نے کیا ہے اس لیے کہا کہ جب گنا یاد آئے تو نئے سرے سے اس کا کرنی توبہ میرے مان نئے سرے سے لطف نہیں لینا چاہیے کالج میں ہم یوں ہوتے تھے اور فلاں ہوتا تھا اور ڈینگ ہوتا تھا جب بھی یاد آئے شرم آنی چاہیے میں نے کیا کیا تھا؟ میں حیوان تھا ہدایت نہیں تھی گمراہ تھا اللہ مجھے معاف کر لارا جب فراون نے یاد دلوایا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو نبوت کے بعد جب قتل ہوا تو حضرت موسال اسلام السلام نبی نہیں الا اعلان نبوت نہیں کیا تھا چارج نبوت کا نہیں لیا تھا سلیکشن ہو چکی تھی چارج نہیں لیا تھا آپ کو پتا الیکٹڈ پریزیڈینٹ میں اور سٹنگ پریزیڈینٹ میں فرق ہوتا ہے دو چار مہینے پہلے ٹ الیکٹ ہو جاتا ہے امیرکا کے اندر لیکن بیٹھا ہوا دوسرا پرزیڈینٹ ہوتا تو وہ الیکٹ ہو چکے سے سلیکٹ ہو چکے تھے ابھی چارج لیا نہیں قتل ہو گیا جب اللہ نے نبی بنا کر فراون کے دربار میں بھیجا اور فراؤن نے وہ پچھلا گنا یاد کروایا المن رب کا فینا ولیدن تو چھوٹا سا بچہ تھا ہم نے تو ہمیں پالا نہیں تھا ولد ہوتا اس کی تصویر ولید وہ فالتا فالا تکلا فالتا اور پھر اپنے ابو اب کارنامہ کیا جو آپ نے کیا یعنی اس نے نام نہیں لیا تو پتا ہے بھولا وہ تھوڑی ہو وہ فالتا فالا تکلتی آپ نے اپنا وہ کارنامہ کیا جو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا وہ انت تمن الفرین اور تو بڑا نا تھا نے پالا پوسا جوان کیا اپنی اکیڈمی میں تعلیم دلوائی مارشل آرٹ سیکھے آپ نے ہمارا بندہ مار دیا پہلا پریکٹیکل اس پہ پر کیا کالا فال تو ہائی ہاں میں نے کیا نبوت نہیں ملی فرمایا کہ اس وقت وہ بھی یہ کہیں گے کہ میں کس منہ سے جاؤں اللہ کے میں کس منہ سے اللہ کے سامنے میں کس منہ سے اللہ کے سامنے یہاں تک کہ بات کون علیہ السلام تک اور وہ کہیں گے کہ میں کس منہ سے رب کے سامنے جاؤں مجھے تو لوگ خدا کا شریک بنا کے پوج رہے ہیں پیچھے اور اس پہ اللہ کا غذب بھی بھڑک سکتا جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ جس میں پروردگار نے ان کے اگلے اور پچھلے تھارے معاف کر دیمات اقدم امین زمبے کا حمات اخر یہ آئ پڑیں گے حضرت علیہ ان کے پاس جاؤ کرنے مقصد ہے کہ جہاں بڑے بڑے اونچیا شانہ والے کاپ رہے ہیں فضل کریں تب بخشے جاؤن میں فضل تو بس چاہتا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہہ رہے تھے کہ بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو مومنوں کے درمیان جب آپس میں کوئی چپکلش ہو جائے تو تم چسکے مت لگایا کرو اور مرض کو بڑھانے کی کوشش مت کیا کرو کہ اس کو بھی تھوڑا سا انسٹیگیٹ کیا اور اس کو بھی تھوڑا سا پمپ کیا اور دونوں کو لڑا دیا مروا دیا سلاح کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرائے نا مسکرائے صاحب نے پوچھا کیا آپ نے فرمایا میں ان دو آدمیوں پر مسکرا رہا ہوں جو گھٹنوں کے بل اپنے رب کے سامنے بیٹھے اور دونوں کے درمیان تنازع ہے ایک بندہ وہ ہے جس نے دوسرے پر زیادتی کی ہوئی ہے زیاتی والا تقاضا کر رہے یہ صاحب وہ ہیں جن کی ساری نیٹیاں ختم ہو چکی ہیں اینڈ ہیز نتنگ ٹو پے نہ کوئی حج رہ گیا نہ کوئی نماز رہ گئی نہ کوئی تصویر رہ گئی نہ کوئی روزہ رہ گیا وہ سارے چٹ کر گئے لوگ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ دوسرا لیے بغیر راضی نہیں ہو رہا اسے تو جنت چاہیے نا اس وقت اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان سلا کروائے گا کس طرح کروائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تقاضا کر رہا دیکھے بڑی مزین جنت اسے نظر آئے گی گا. گا کی جنت ہے اللہ کہے گا یہ جو بیس کی قیمت دے اس کی ہو سکتی اور تو, تو بیس کی قیمت دے سکتی اللہ اس کی قیمت کیا ہے فرمایا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے مجھے مل جائے تو اسے اور چاہیے کہ انہیں اڈا جو لگایا ہوا تھا جنتی کے لیے تو لگایا وہ فوراً کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا اللہ کہے گا اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں جاؤ یعنی جس پہ فضل کرنے پہ آ جائے وہ اپنے پاس سے دے کر جنت میں بھیج سکتا جیسے بیت المال سے تا, جو ہے زرے تعاون دے کر اور فدیہ دے کر کسی کو معاف کروا دیا جاتا تھا پروردگار اگر بخشنے پہ آ جائے تو وہ اپنے پاس سے بھی حقوق ادا کر سکتا اور اس وقت وہی غنی ہوگا باقی سارے فقیر ہوں پکڑنے پہ آ جائے تو کسی کی نیکیاں کفایت نہیں کریں جو بھی جائے گا رب کی رحمت سے جنت میں جائے گا یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول کیا آپ بھی آپ نے بھی فرمایا ہاں میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا اپنے عملوں سے جنت تو اللہ کا فضل ہے باقی عبادت کرنا تو ہماری ڈیوٹی ہے جنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جیسے اگر کوئی باپ اپنی اولاد سے یہ کہے کہ بیٹا پانی دو بیٹا فلان چیز میں جوتے اٹھا کے دے دو اور وہ جوتے اٹھا کے دے دے اور باپ اسے ٹافی دے دے یا ایک درم دے دے یا کوئی بھی انعام میں چیز دے دے تو اس بیٹے کا وہ جوتے اٹھانے کا بدلہ نہیں ہے وہ ٹافی وہ اس کا پیار ہے اس کے باپ کا فضل ہے ورنہ بحثیت بیٹا اس کو جوتے اٹھا کے دینے چاہیے اب اگر اگلے ٹائم اللہ اب, اب جو ہے وہ والے صاحب اپنے بیٹے سے یہ کہیں کہ پتر وہ جوتے دینا اور پتر آڑ جائے کہ پہلے وہ گبارہ دو یا پہلے وہ ٹافی دو یا پہلے ایک درم دو تو پھر کیا ہوگا پھر وہی وہ جوتا اس کے سر میں پڑے گا کہ وہ تو انعام تھا تیرے باپ کا قیمت نہیں تھی جوتے اٹھانے کی جنت تیرے عملوں کی قیمت نہیں ہے تو تو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے وما خلق الجن والون تو پیدا ہی اسلام کے لیے کیا گیا تھا یہ جو نے نعمتیں کھائیں ان کے بدلے میں یہ جو چار نمازیں نے پڑھ رہی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں قیامت کے دن نعمتوں اور عملوں کے درمیان بھی حساب کتاب ہو اور ادیش قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت سے کہے گا کہ نیم تو جو بھی اس بندے کو دی ہوں گی کہ تم اس کی اس کے عملوں میں سے اپنا حصہ لے لو ان میں سے ایک ادنا نعمت آگے بڑھے گی اور بندے کے سارے اعمال کو جفا مار لے اور پلٹ کے کہ اللہ میرا حق ادا نہیں اب آپ بتائیے باقی اس نے کہا جو بچیا مہنگائی مار گئی وہ نعمتیں کھا جائیں گی تو حساب کس کا ہوگا اس وقت پروردگار بندے کے پاس تو رہا کچھ نہیں نعمتیں ابھی دوسری بھی منہ پھاڑے کھڑی ہے بندے الگ کھڑے اس وقت اللہ تعالیٰ ہبا کرے گا اسے اللہ کہے گا جا میں نے یہ نیم تجھے ہبہ کر اب حساب کتاب نہیں لیں گی یہ حباب کو پتا ہے مفت میں جو چیز جو والد اپنے بیٹے کو جو چیز دیتا ہے وہ ہبا ہوتی ہے ہبے کے لیے جائز وارث ہونا ضروری ایک آدمی دوسرے کو ہبا نہیں کر سکتا بھائی بھائی کو کر سکتا ہے شوہر بیوی کو کر سکتا ہے باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو کر سکتا جائز وارث ہونا چاہیے ہبا کا مطلب ہے مفت دینا اس وقت اللہ کرم کرنے پر آ تو کہے گا نمتے میں نے تو دی حبا کرتے. جاؤ بس گا گم اگر اللہ بخشنے پہ آ گیا تو وہاں سلح کا وکیلا اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا لکھ کے نہیں دیا کہ اتنے بندے تم نے جنت میں لے کے آنے پھر ہی واپس آنا ہے ایک بھی نہائے آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کی دہاڑی نہیں کٹے گی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے ساڑھے نو سو سال حضرت علیہ السلام نے لگائے فلاب الفا سات پچاس کم ایک ہزار سال ہے ساڑھے نو سو سال اسی چھیاسی آدمی ایک کشتی پر آ گئے اللہ نے یہ نہیں کہا ساڑھے نو سو سال کیا کرتے رہے اتنا تو پاکستان کے جنٹ دبئی کے لیے کٹھے کر لیتا بندے ایک نے ان کا کوئی کسور نہیں ان بلاک شاہن شاہ میرے ذمہ تم تک رب کا حق پہنچانا تھا جس کا دل ہے وہ ایمان رہا ہے جس کا دل نہ اللہ نے دائی کے ذمہ یہ نہیں لگایا کہ جو بندہ جنت میں نہیں آنا چاہتا وہ اٹھا کر لے کے آئے ماسٹر صاحب بیٹھتے ہیں نا اسکول اگر کوئی بچہ نہیں آتا تو دیہات میں ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں لوگ تو پتہ کر گھر لے کے آپ کو کیا ہوا اب اس کا کام ہے جا کے کہ گھر والوں کو بتا دے جو آپ کا بچہ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچے کو مارے چھٹائے کر دے پہ جناب لے کے نبی کا کام یہ نہیں کہ جو جنت میں نہیں آنا چاہتا زبردستی نبی اٹھا کر اسے لے کے آئے نہیں یہ تو اما شاہ وہ اما کپور جس کا دل ہے وہ شکر گزار بنے جس کا دل ہے وہ سے آگے دوسرا رستہ اختیار کر کے کا و بیمان سسٹم آواز والا دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ نبی بنانے کے لیے اللہ تعالی کو کوئی پیسے والا نہیں ملا ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں اگر کسی کو امیر بنایا جائے تو کوئی پیسے والا ڈھونڈ کے بناتے کوئی بڑا کمپنی کا ڈائریکٹر کوئی مینیجر کوئی پیسے والا اس کی پرسنالٹی کا اثر ہوگا تو بندے زیادہ جڑیں گے ارے تعارف کرواتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جی یہ میجر صاحب ہیں یہ جی، جی، کرنل صاحب, جی، صاحب, جی، صاحب ہیں جی اس کی پرسنالٹی کو کیش کروانے کے لیے بڑا بندہ آب آب وہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں لا نزل القرآن راج الم القریا تعین عظیم یہ ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا عظیم سے براد کیا تھا وہ بڑا سردار جس کے پاس جاگیریں ہوتی نوکر چاکر ہوتے ایک آواز مارتا سارے پیچھے آ جاتے ڈرتے اس ایک یتیم پر نازل ہوا ہے اللہ نے فرمایا اہم یکس مون رحمت رب نبی تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ کس پہ نازل کروں کس پہ نازل نہ کروں اسی طرح جب حضرتے قالوت علیہ السلام کو بنایا گیا سردار سپا سالار تو قوم نے اعتراض کیا قالو نحنو یا کون و لاہل علینا کو بھائی یہ ہمارا سردار کیسے ہو سکتا حق و بل ملک کے ہم اس سے زیادہ سرداری کے مستحق ہیں و لم من المال کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں پیسہ ہوتا تو ہم کہتے چلو چھوڑو قبیلے وغیرہ کو چھوڑو بڑے پیسے والا ہے وہ بھی نہیں فراؤن نے جو اعتراض کی حضرت السلام اس نے کہا یہ بتاؤ کہ نبوت کے قابل کون ہے یہاں اللہ کا نمائندہ چننے کے قابل کون ہے ہو ڈیزرو ٹو بیسرائے آف اللہ میں یا یہ علحی سلی ملک و مصر و ہاض ہل انہار و تجری منتہتی دیکھتے نہیں ملک مصر میرا ناری نظام سارا میرا جس کا چاہتا ہوں فصل اجاڑ کے رکھ دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں پانی دیتا ہوں کون زیادہ لائق اگر اللہ نے چننا ہی ہوتا نمائندہ تو مجھے چنتا یا ان صاحب کو چنتا جن کے پاس سوائے ڈنڈے کے کچھ نہیں ام انا خیر من ہوا مہین تمہارے اندر عقل بدھ نہیں ہے دیکھتے نہیں ہو تم کہ کون لائق ہے پرسنالٹی کے طور پر میں یا ہاضا ہوا یا وہ جو بڑا بے قدرہ ہے مہین جس کی کوئی قیمت نہیں ہے کیا قیمت میرا کہا ہوا قانون خیر ان منہاج اللہ جن کے پاس کچھ نہیں ولا یا اور جن کی زبان بھی توتلی اب اس نے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھا نہیں تھا وہ پہلے والی بات کیونکہ یہ جو فراون تھا یہ اور موسیٰ علیہ اسلام دونوں اکٹھے کھیلے ہوئے تھے ہم عمر وہ جس نے پالا تھا وہ مر گیا تھا موسیٰ علیہ اسلام کے آنے سے پہلے اسے پتا تھا کہ موسا علیہ السلام بات نہیں کر سکتے ان کی زبان میں لکنت ہے یہ توتلے ہیں اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کوٹ کی تھی اے اللہ میری زبان کھلتی نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں زبان نہیں کہتی وہ عزیق صدری میرا سینا گٹتا ہے ولان تعلق کو لسانی فارس لا ہارون ہارون بڑی اچھی تقریر کرتا ہے تو اس کو دے دے رسالت اس کو بھیج دے اس کام کے لیے میں تو تقریر نہیں کر سکتا اور یہ کام ہی تقریر کا اللہ نے فرمایا جا تو صحیح اس لیے اس وقت انہوں نے دعا کی رب شرح لی سدری و سر لی امری اللہ میرا سینا کھول دے و یا دی کو تھا فرمایا کھول دے پھر کھول دیے پھر قرآن حکیم میں ساری تقریریں موسا ہی کی کوٹ ہوئی ہیں ہارون کی کوئی تقریر نہیں آئی اب وہ کا دو یو بین یہ تو کھل کے بات نہیں کر سکتا پلاؤ من کیا اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا کے کیوں نہیں بھیجا جس نے بھیجا ہے ڈنڈا دے کے بھیج دیا رب کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا پلاؤ لا جا ماحول ملائے کا یہی بات اس نے بھی فراؤن نے بھی کہ کہ اس کے آگے پیچھے فرشتے کیوں نہیں جو ڈرائیں لوگوں کو ہٹو بچو رستہ صاف کرو چوک سارے جو ہے وہ بلاک کر دو ٹریفک جام کر دو صاحب کی سواری آ رہی ہے بڑا پن میں ہوتا نا کہ غریبوں کی سواریاں رک جائیں اور پریزیڈینٹ صاحب جا رہے ہیں بڑا پن تو اس کو کہتے فلاح لاہول کیا سو تم انضابل ملائقہ تو مختار کے ساتھ وہ ڈرانے والے فرشتے کیوں نہیں پروٹوکول ہونا چاہیے وہ پہلے آ کے دستہ جو ہے وہ صاف کریں اور لوگوں کو خبردار کریں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کوئی عظیم آدمی نہیں مال حاضر رسول صاحب یہ کیسے رسول ہیں یا کل تم کھانا بھی کھاتے وم شیفاق بازار بھی جاتے سودا لینے بھی جاتے سرکار شادیاں بھی کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نبی بھی کوئی ایک کام کرو نہیں ہے یا تو ولی اللہ بنو یا پرشادی کرو یہی یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جو نہیں کرتا لوگ اس کو زیادہ مسلح بیٹھی ہوئی ہے یا مسلح بیٹھا ہوا ہے ہمارے ہاں تو یہ رواج یعنی اب بھی آپ کسی سے یہ کہیں کہ کسی ولی اللہ سے ملنا تو سیدھے قبر پر لے کے جائیں گے آپ جیتے آدمی میں گھر گرستی والے آدمی میں کوئی ولی اللہ نہیں ملتا کسی مال ہاضر رسولہ مالا ماہرا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا لوگ بٹے مار رہے پتھر مار رہے سنگسار کر رہے ہیں اور وہ فرشتہ لوگوں کو ڈراتا ہٹاتا ان سے آؤ یل کا یا کوئی خزانہ کم از کم روٹی کے معاملے میں تو ان کو سیلف سوفیشنٹ کر دیا جاتا نا وہ اعتراض اس میں بھی آگے آئے گا آپ کا اپنا باغ ہوتا او یقون او سکون تم آئنہ بن فتو تفزیرا او یقین آپ کا ایک بہترین کوٹھی ہونی چاہیے کوئی وائٹ ہاؤس قسم کی چنگے مرمر لگا ہوا ہوتا اندر کالین بچے ہوئے ہوتے پتا ہوتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے خالق اور سارے خزانوں کے مالک کا نمائندہ ہے اندر ایک بوریا بچھا ہوا ہے تو کرائٹیریا یہ سمجھا گیا ہے کہ پیسے والے کو رسول ہونا چاہیے پیسے والے کو کسی جماعت کا امیر ہونا چاہیے پیسے والے کو جو ہے وہ بڑا بنانا چاہیے اور میں ربوں کا آلام ابھی منف استماعت والا تیرا رب زمین و آسمان میں سب کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کس کو کیا کتنا دینا ہے اور کیا دینا والا ہے والد فضل نبی نالہ بعض ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی وا تو نہ زبورہ اور زبور کو بھی زبور ہم نے داود کو دی تھی اور نبی بنایا تھا ان کو بھی یعنی ان کے تو صرف کھانے پینے پہ تمہیں اعتراض ہے حضرت داود تو بادشاہ تھے ہم نے انہیں بادشاہت بھی دی نبوت بھی دی تمہیں کھانے پینے پہ اعتراض یا کولومی تا وہ یا شراب میں ماتا شروب یا کلو میں شراب جو تم کھاتے ہو وہی وہ کھاتے ہیں جو تم پیتے ہو وہی وہ پیتے اعتراضات سارے قرآن حکیم سورہ فرقان میں آگے چل کے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا انتخاب ہے حضور سے پوچھا گیا تھا اگر آپ چاہتے تو آپ کو بادشاہ نبی بنا دیں بہت کو سونے کا بنا دیں خرچ کریں کم بھی نہ ہو آپ نے فرمایا اللہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت ملے اور میں تیرا شکر ادا کروں اور ایک وقت فاقہ ہو اور میں تجھ سے مانگوں میں غریب نبی بننا چاہتا اور اللہ میری اولاد کا بھی رزق ناپ تول کے دے اللہ آل محمد قوتن ناپ کے دے آل محمد کو رزق مِّن ان سے کہو کہ ان کو بلاؤ ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ بھی صاحب تصرف مانتے ہو تقدیر بدلی کر سکتے لڑکے کو لڑکی کو لڑکا بھی بنا سکتے نہ ہو تو اپنی طرف سے دے بھی دے سکتے جیسے وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ صاحب سیکھ کہا کہ اس کے مقدر میں ہے تو کوئی نہیں ہے پر میں دم کر کے لڈو دیتا ہوں کھلا دو تو ہو جائے گا مسلمان کو لڈو دم کر کے سکھنے بھیجیں حساب کتاب کتابیں لگایا انہیں کہا اس کے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے لیکن خیر اب آ گیا تو پھر خالی ہاتھ واپس نہ جائے میں لڈو دم کر کے بھیج دیتا ہوں یہ حالت ہے ہماری خلید اللہ زَعَمْتُمْ مِنْ تم ان دو نے سے کہو کہ تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشاہ سمجھتے ہو دستگیر سمجھتے ہو داتا سمجھتے ہو بلاؤن فلاح عمل كَشْفَ کشف عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا وہ نہ تو تم سے اس کو ہٹا سکتے ہیں نہ تمہارے بدلے کسی دوسرے پر ڈال سکتے تحویلا ڈائیورشن ڈائیورٹ کر دینا کسی کو ایک ہوتا کہ مصیبت کو ٹال ہی دینا واپس ہی کر دینا دوسرا یہ ہے کہ بھائی چونکہ یہ میرا مرید ہے اس پر نہ آئے یار پڑوسی پر چلے جائیے دوسرے پیر کا مرید ہے اس پہ ڈال کال ڈائورٹ کر دو بولا تحویلا تحویلا آپ کو پتا نا ڈائیورسن کو کر سکتے ڈائورٹ بھی نہیں کر سکتا ہٹا بھی نہیں سکتے بھائی ہمارے یہاں حضرت مشکل کشاہ مشہور ہیں. ساری زندگی ان کی مشکلوں میں گزری ایک آنکھ ان کی خراب تھی شوبے چشم تھا ان کو بچپن سے تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا آپ کو پتا ان کا مکالمہ جب حضور نے کہا کہ کون ہے جو میرا بھائی بنے گا دین میں تو یہ کھڑے ہوئے دس سال کی عمر تھی تقریبا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول گو میری ٹانگیں پتلی اور میری آنکھیں دکھتی دس سال کی عمر میں بھی ان کی آنکھیں دکھتی تھی پھر جب انہیں غزوہ خیبر میں بھیجا گیا آپ کے کرنے کے لیے تو آپ کو پتا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب مبارک لگا کر بھیجا تھا آنکھ دکھتی تھی یعنی زندگی بار ان کی وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی پھر ایک دفعہ کھجورے کھا رہے تھے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھ دکھتی ہے تو کھجور نہ تھا یہ گرم ہوتی ہے اور اشوبت چشم پہ ٹھیک نہیں ہوتی کہنے لگے اللہ کے رسول جو ٹھیک ہے میں اس کی طرف سے کھا رہا ہوں آنکھ دکھتی رہ اپنا جب وقت آیا خلافت کا تو ساری خلافت جنگوں میں گزر گئی اور ان جنگوں میں بڑے بڑے جیدار مسلمان شہید ہو گئے کبھی خبارت سے جنگ ہو رہی ہے کبھی از میر ماویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہو رہی ہے کبھی ازرت آشد صدیقہ رضی اللہ تعالی سے جنگ ہو رہی ہے کرائسس میں گزرا پھر شہید ہو گئے خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے اپنی زندگی بھی مشکلوں میں گزری اچھا چلیے ٹھیک ہے جب تک زندہ تھے ہمارے یہاں کہتے ہیں ولی اللہ جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک اس طرح ہوتا ہے جس طرح تلوار میان کے اندر ہوتی اور جب مر جاتا تو تلوار نکل آتی یعنی بس اتنی دیر ہے کہ آپ اسے گسل دے کے دفن کریں چھ فٹ نیچے اس کے بعد وہاں جب لگتا ہے تو سمجھ لے کہ پھر موبائل ہو جائے پھر ایکٹیو ہوتا ہے وہ پھر جس کو پتر دے جس کو چاہے روزی دے جس کی چاہے تقدیر بدلی کر دے لیکن دفن ہونے سے پہلے غسل آپ نے دینا ہندو پہلے خود بناتا ہے بت کو بنا کے کھڑا کرتا ہے پالش کر کے پھر مانگنا شروع ہو جاتا ہے رام ٹھیک ہے جب تک زندہ تھے مشکلات میں رہے لیکن جب وہ انتقال ہو گیا شہادت ہو گئی آپ کی تلوار میان سے نکل آئی تو اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی مشکل میں رہے کہا جاتا کہ زہر دے کے شہید کیا گیا انہا. ہمارے یہاں عام جو ولی اللہ ہوتا ہے نا بارہویں تیرویں گریڈ کا اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا مرید آیا تو روٹی کھا کے آیا کہ بھوکا ہے اتنا کشف ہوتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی جو تین سلسلے ہیں ان میں نقص بندیا کو چھوڑ کے تین سلسلوں میں ان سے ہو کے تو ولایت جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی میں انہیں نہیں پتا چلا میرے سمجھے. پھر دوسرے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی خود بھی شہید ہو گئے چھ ماہ کا بچہ ان کا شہید ہو گیا بہتر آدمی شہید ہو گئے اپنی فیملی کرائسس کے اندر ہے اور مشکل خوشحال نہیں آ رہے ہاں ہمارے گجرخان میں کسی کو مصیبت ہو تو وہاں آ جائیں گے پھر مشکل حل کر یہ کیا ہے سبق نہیں ہے اس میں کہ اگر وہ مشکل خوشحال ہوتے تو سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مشکل کشائی کرتے اگر کشف میں کوئی آ کے کچھ بتاتا تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ جو اسی حجرے میں رہ رہی تھی جہاں دفن تھے آپ کو آ کے کہتے کہ کیا کر رہی ہو کیوں لڑ رہی ہو حضرت علی رضی تاران کو آ جاتے خواب میں کشف میں آ جاتے اور کہتے مت کرو یہ جنگ ایٹی سکس تھاؤزینڈ مسلم چھیاسی ہزار مسلمان شہید ہوئے آپس کی جنگوں میں کوئی نہیں آیا نہ حضور نے آ کے کسی کے کشف میں کسی کو ڈانٹا اور کہا کے بند کرو یہ جنگ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت صلاح رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی ہے یاد دلوایا ہے حضور کی حدیث ریکال کی ہے کہ زبیر تمہیں یاد ہے میں اور تم دونوں ایک دن بازو میں بازو ڈالے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے تمہیں پوچھا تھا کہ زبیر پیار کرتے ہو علی سے فرمایا اللہ کے رسول بہت پیار کرتا ہوں آپ فرمایا مگر ایک دن تم اس سے لڑو گے اور نہق لڑو گے علی حق پر ہوگا یہ حدیث یاد کروائی انہوں نے کہا کہ مجھے یاد. اس کے بعد وہ میدان جنگ سے پلٹ کر نکل گئے یہ نہیں فرما کہ ادھر میرے حجرے میں تم بھی کپڑا ڈالو میں بھی کپڑا ڈالتا ہوں ابھی کشف کر کے حضور سے پوچھ لے اتھارٹی قرآن اور سنت ہے باقی امیجنیشن ہے باقی تھنکنگ wish, ہے تو اگر وہ مشکلیں ہٹا سکتے ہمارے تار القادری صاحب کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ اتنی جگہ پہ تم مدرسہ بناؤ اور اس کا نام بھی یہ رکھو اور پارٹی کا جھنڈا بھی حضور نے ان کو بتایا اور پارٹی کا نام بھی انہوں نے بتایا پاکستان عوامی کہ جس میں اسلام کا نام ہی کوئی نہیں حضور نہیں خام میں عائشہ کو نہیں آیا کیوں لڑ رہی ہو مسلمانوں میں آ کے صلح نہیں کروائی کیوں کتاب کر رہا مبشرین شہید ہو رہے ہیں ان یہ زیادہ اہم ہے یا بہت زیادہ اہم تھا مسلمانوں میں اشتراک پیدا ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جسد مبارک پڑا ہوا ہے سکیف بنو سادہ میں اختلاف ہو گیا کہ قریش میں سے اپنے مہاجرین میں سے خلیفہ ہونا چاہیے یا انصار میں سے ہونا چاہیے اس وقت تنازع پیدا ہو رہا ہے دلائل دیے جا رہے ہیں سارے ولی مل جائیں کسی صحابی کی قدموں کی خاٹ کے برابر بھی نہیں ہے خاص کے برابر عبداللہ ابن اپنے مبارک رحمت اللہ علیہ محدث گزرے ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدال عزیز جنہیں خلیفہ راشد تک بھی کہا جاتا ہے اس لیے یہ پڑپوتے تھے حضرت عمر فاروق رضیلا ترا اور انہوں نے ستائیس مہینے ان کی گورنمنٹ رہی ہے صرف ستائیس مہینے اور انہوں نے پلٹ کر پورے یعنی تین بریاضموں بر پر حکومت تھی مسلمانوں کی پلٹ کر حکومت کو استوار کر دیا پھر عمر فاروق کے زمانے کے مطابق ستائیس مہینوں میں نہ کرنے والا ہو تو گیارہ سال میں بھی کچھ نہ کرے ہمارے یہاں ہی کہتے ہیں جی ہمیں پانچ سال سے بیس سال چاہیے سدھارنے کے لئے خمینی والا فارمولہ استعمال کرو پانچ مہینوں میں سارے صدر جائیں گے ستائیس مہینوں میں انہوں نے دوبارہ وہ پورا اسٹرکچر رینسٹیٹ کر دیا کسی نے پوچھا کہ یہ بہتر ہیں افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان بچاروں کو بدنام بہت کیا گیا پراپیگنڈا تھا ان کے خلاف حالانکہ ان کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی ہم نے ٹرکی فتح انہی کے زمانے میں کیا مدینت القصر کیسر کا دار و خلاف عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے دیکھیے فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مایت میں جہاد کرتے ہوئے امیر معاویہ کے قدموں پر جو خاک پڑی ہے اور جو خاک اس کے گھوڑے کی ناک میں گئی ہے عمر بن عبد اللہ تو اس کے برابر بھی نہیں. وہاں کسی کو حضور نے خواب میں آ کے نہیں کہا کہ ابو بکر خلیفہ بنے گا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا سارے ولی اللہ کٹھے تھے نا ان سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے سب کو ایک سٹیشن پہ سٹیشن لگا دیتے آنکھیں بند کرو کپڑا ڈالو سر پر ابھی حضور سے بات کروا دیتا ہوں تمہاری رضی اللہ تعالی یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو جناب بیٹھے بٹھائے یہاں شیخ عبد القادر کی بات کروا دیتے پوچھتے شیخ ابد القادر کی کرواؤں کیا حضور کی کرواؤں وہ میرا ایک بتیجہ ہے اس سے کہا کہ ذرا انگریزی سناؤ اے بی سی ڈی کہنے لگا چھوٹی والی سناؤ بڑی والی سناؤ وہ بےچارا لکھنے کے چکر میں تھا اب لکھنے میں تو بڑی چھوٹی الگ ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ تایا بڑی سناؤ چھوٹی سناؤ کہتے ہیں جی کس پہ آ کے ہاتھ میں بات کرواؤں تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آؤ میں تمہاری حضور سے بات کروا دیتا ہوں ان سے پوچھ لو دلیل دی, ہے, کس سے دی ہے حدیث سے دی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور وزرا جو ہے وہ انصار میں سے ہوں گے کا جی گواہ بلائیے گواہ کھڑے ہو جی ہمارے سامنے حضور نے کہا ایک بات طے دوسری دلیل کیا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں تمہیں پتا ہے نبی کی زندگی میں 27 نمازیں تم نے ابو بکر کے پیچھے پڑی ہیں؟ جی پڑی فرمایا تمہارا دین اللہ نے ابو بکر کے ہاتھ میں دیا تھا کہ نہیں دیا تھا دیا تھا فرمایا جس کے ہاتھ میں نبی دین دے گئے تمہارا اس کے ہاتھ میں دنیا کیوں نہیں دیتے دلیل ہو گئی نا جب اگر اب وکرس دیگر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ گیا کہ مسلے پہ کھڑے ہوں تو از تاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ بڑے رقیق القلب ہیں آپ کے مسلے پہ کیسے کھڑے ہوں کی سے نکل جائیں گی آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ یوسف والی عورتوں کا حال کرو مصر والیوں کا میں جو کہتا ہوں وہ کرو اس لیے کہ جو نبی جانتے عام آدمی کو نہیں جانتا نبی کو پتا تھا یہ مسلح اب بکر کی خلافت کی دلیل بنے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ امامت خلافت سے افضل ہے اس لیے کہ ابو بکر کی امامت ان کی خلافت کی دلیل بنی اگر کوئی سمجھے ایسے امامت کو یہی تو رونا رویا اقبال نے کہ امام کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے کیا جانے یہ دو رکعت کا امام تو کہ جو انسٹیٹیوشن ہے امامت والا اس کو تو کام تو فرمایا نہ یہ مشکلیں اپنی ہٹا سکتے ہیں نہ تمہاری ہٹا سکتے یعنی جو بھی بات ہو رہی ہے دلیل کی بنیاد پہ ہو رہی ہے کشف کی بنیاد پہ نہیں ورنہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اولا یبتغون اللہ رب الوسیلہ <سؤال> یہ خود دعائیں مانگ رہے ہیں جن کے پاس کم جاتے ہو نا یہ خود مانگتے ہیں داتا کوئی نہیں ابراہیم کو بھی مانگ کے ملا ہے ابراہیم بھی مانگتا ہے اس کے دربار کا موسیٰ کو بھی پناہ ملیا تو مانگا ربی مان من خیر فقیر اللہ فقیر کھڑا جو بھی بھیج دے وہ میں محتاج ہوں جکریا کو ملیا مانگ مانگ کے ملی وہ بھی مانگتا ہے سارے اس کے در کے مانگتے ہیں یا او اناس ہم تم الفکارا لوگو تم مانگتے ہو مانگتے واللہ ہو اللہ غنی اللہ ہے داتا اللہ ہے بندہ داتا نہیں منگتا یا خود مانگ رہے بندہ گیا ایک دفعہ اورنگ زیب صاحب کسی مشکل میں پھنس گئے تھے کسی دیہاتی نے ان کی مدد کی اپنی ایک نشانی دے کے اسے آ کہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تو شہر میں آ كے پوچھنا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا بندہ آیا اس نے بتا دیا تھا جتنے بھی اس کے ان کو کہ اگر یہ نشانی لے کر کوئی بندہ آیا تو میں رات ہو دن ہو جس وقت بھی ملاقات کروا دینی نشانی بتائی انہوں نے گئے تو بادشاہ نماز پڑھ کے فارے ہوا تھا اور مانگ رہا بندے نے دیکھا پلٹ کے چلا گیا بعد میں وہ جو ان کے انہوں نے کہا کہ صاحب وہ بندہ آیا تھا اور اس کے بعد واپس چلا ڈھونڈو دو کہیں سے, سرائے سے اسے پیدا کر کے لے آئے تم آئے تھے پھر مانگا کیوں نہیں کہا تو خود مانگ رہا تھا میں نے کہا جس سے میں نے اسی سے مانگا میں تو تجھے دینے والا سمجھ پہ کے آتا یہاں پتا چلا تو خود مانگتا ہے تو جس سے تو میں نہیں مانگ سکتا مانگوں گا بلازین یا یہ بھی دعائیں کرتے تم ان سے دعائیں کرتے ہو یہ بھی منگتے ہیں کیا کرتے ہیں یب تھا ربہم الوسیلہ یہ بھی اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی سجدے کر رہے ہیں یہ بھی قیام میں کھڑے ہیں یہ بھی رو رہے ہیں یہ بھی صدقات کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کو اپروچ ہو جائے یہ خدا نہیں ہے یہ خود اپنی فکر میں پڑے ہوئے جب تک انہی یہ خود کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح اس تک پہنچیں اور انہوں نے جو محنتیں کی ہیں جو مشقتیں کی ہیں جو نوافل پڑے ہیں جن حضرات مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ علی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے جو محنتیں مشقتیں کی ہیں انہوں نے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی خدا بننے کے لیے نہیں کی وہ رستہ تم اختیار کرو نبی نہیں بندہ بن سکنا اپنی محنت سے ولی بن سکتا اللہ جی نہ منقون ایمان لیا اور تقوی اختیار کرو دو شرطیں بیان کیے اللہ نے ولایت کبھی بھی کسی نے جا کے ان سے دین مانگا ہے وہاں جا کے اللہ نے کہا ہو کسی نے اللہ سے کہا ہو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے جیسے یہ بزرگ جا کے دنیا مانگتے خواب میں بھی نہیں چاہتے کہ ان جیسے بن جیسے پتہ انہوں نے فاقے کیے انہوں نے کوئی گھر بار نہیں بنایا کہیں ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں علی اجویری صاحب رہتے تھے یہ ان کا محل ہے یہ تو بتا سکتے ہو کہ یہ اورنگزیب کا محل ہے یہ جان کا محل ہے یہ جہانگیر کی برادری ہے یہ فلاں یہ ڈھی ہے کوئی بتا سکتا کہ میں نے دین اج میری رحمت اللہ لے کا یہ محل تھا بتایا انہوں نے محل نہیں بنائے کوٹیا میں گزارے اور وہ ہم نے بننا نہیں ہم نے تو پلازے بنانے یج اون یب تک رب اللہ تھا ادھر ان میں دوڑ لگی ہوئی کہ رب کے زیادہ قریب کون جاتا وہ یارجون اور وہ اس کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہ یا فون اذاب